أما بسم الله وكفى وسلامت وسلام على سيدنا الرسول خاتم الانبياء اللهم اغفر لله سميع اللمين الله الرحمن الرحيم وعن حديث انس بن مالك رضي الله تعالى عنه فهم يزعون له القدر وانهم لم يرفعه ادم الا وهاب صفى يحصن رفعه يقف على انس رضي الله تعالى عنه جو سلسلہ چل رہا ہے دلائل اور جو ہیں. ان کی اللہ دے رہے ہیں. اور ساتھ اپنے ذکر کر رہے ہیں اس سے میری روایت کی روایت کا جواب دیا مارو نبی نے مانی کے یہاں سے یہ جواب دیا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ یہ تو جو جواب دیا جا رہا ہے اس باپ میں بھی نہیں ہے اور اس سے پہلے جو دوسرا باپ ہے بھی یعنی والا اور یہ ہے بابل رقل باب پہلے والا باغ ہے بابر وہاں پر بھی سوال یہ پہ جواب کہاں سے دیا جا رہا ہے کیسے جواب دے رہے ہیں تو اتنی بار دھیان میں رکھے یہ جو روایت ہے حضرت انس مالک کی یہ روایت بالکل صحیح اور البتہ رحمت اللہ نے جواب دیا ہے یہ کتاب میں یہ حدیث ہے جواب دیا ہے وہ یہ امام کو لکھا گیا تھا اصل جو نسخہ لکھا گیا اس حدیث کو لکھا تھا لیکن بعد میں جب اس پر کام ہوا اس کو تبیل کہتے ہیں جب وہ اس کی گئی, گئی. تو اس میں روایت موجود ہے اسی طریقے سے ہو آئی اب یہاں پر جواب روایت کا دار و مدار ہے اس روایت تذکرہ ہے پھر رکو اور بھی رفا دین है تو اس حدیث کا جو دار و مدار ہے مالک کا ہے اور یہ متکلم پھر ہیں اور یہ تو یعنی دوسری بات یہ ہے کہ الوہاب ہے مرتبہ نقل کرتے ہیں دیگر حدیث ہیں وہ اس حدیث کو حضرت مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر موقوف کرا دیتے ہیں ٹھیک تو جب عبداللہ یہ جو الوہاب سطح ہیں یہ جب عیف آئی ہیں آپ کو پتہ ہو جانا چاہیے کہ خود بخود روایت کیا ہوگی منقر ہوگی اس لیے دوسری جو روایت ہیں وہ سقروں سے منقول ہے اور یہ راغی ہیں کیا ہیں ضعیف ہیں آپ کو پتہ ہے پہلے سے آپ جانتے ہیں کہ جس میں ضعیف راغی کرتا ہے سر مخالفت کرے تو وہ روایت ہوا کرتی ہے منکر ہے کیا روایت کا استعمال نہیں رہے گی دیکھیے واما حدیث اللہ کا حدیث کا کہنا یہ ہے ہے اللہ کسی نے اس حدیث کو مرفوع حقل نہیں کیا مگر جی جی تو یہ ہے حدیث مالک جس کے حوالے سے آپ نے سنا کہ اگرچہ یہاں پر ذکر نہیں ہے لیکن اس کا جواب محمد حاوی نے ذکر جس سے پتہ چلتا ہے یہ جواب ہی بتلا رہا ہے کہ اصل نسخے کے اندر یہ حدیث موجود تھی لیکن بعد میں تبھی کے اندر کیا کر دیا گیا اس کو نقل نہیں کیا گیا اور یہ کیا ہوگئی چھوٹ گئی اس کے بعد اما حدیث عبد الحمید بن جافر آپ نے باب کے شروع کے اندر باب فل... آ... تقبیر علاقی کے اندر چونکہ چھ صحابہ اکرام رضول اللہ تار مجمعین سے گیارہ سندوں کے ساتھ روایات ذکر کی تھی تو اس میں جو تیسرے نمبر پر صحابی ہے ابو حمید صاحبی رضی اللہ تعالیٰ کے ابو فہم حم... سے ابو کالا قال حدثنا عبد الحمید بن جعفر قال حدثنا محمد تبو حمید صاحبی کے جو روایت جس میں انہوں نے صحابۂ اکرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی موجودگی میں یہ کہا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو زیادہ جاننے والا ہوں انہوں نے پھر پوچھا کہ آپ کیسے جاننے والے ہیں پھر انہوں نے جب رفع یدین کا تذکرہ کیا تو اس حدیث کے الفاظ یہ تھے کہ اس کے اندر کون آ رہے ہیں عبد الحمید بن جعفر تو اس صنعت میں یہ موجود تھا کہ ان سب نے پھر یکجوان ہو کر کہا کہ سدق کہ آپ نے ٹھیک کہا یعنی کہ آپ نے جو بات ذکر کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفع رفت کے حوالے سے تو تو نے ٹھیک بات کی تو اس کے جوابات دے رہے ہیں امام تحابی رحمۃ اللہ علیہ کہ یہ روایت قابل استدلال نہیں ہے ابو حمیدی کی روایت کیوں قابل استدلال نہیں ہے تین طرح سے تین وجوہات ذکر کی امام تحابی نے جن وجوہات سے پتہ چلتا ہے کہ ابو حمید سہادی کی جو روایت ہے وہ کیا ہے قابل استدلال نہیں ہے سب سے پہلے یہ کہا کہ اس صنعت کے اندر جو آ رہے ہیں عبد الحمید بن جعفر سب سے پہلے عبد الحمید بن جعفر جو ہیں یہ کیا ہیں ضعف راوی ہیں لہذا ان کی روایت سے استدلال کرنا درست نہیں ہوگا ایک وجہ کون ابو حمید صاحدی کی روایت میں جو راوی آ رہے ہیں کون عبد الحمید بن جعفر لہٰذا یہ پھر حدیث قابل استعمال نہیں رہے گی ایک جواب تو یہ ہے دوسرا جواب کہ <خصف> اس کے اندر جو محمد بن نیامر آ رہے ہیں آپ اپنے سامنے پہلے والے حدیث کو جا کر رکھیے گا جو سان آ رہی ہے سب سے پہلے باپ کے شروع میں جب یہ حدیث ذکر کی ہے اس سنعت کو اپنے سامنے رکھیے حدنا ابو بکرتا کالا حدنا ابو قال حدناد ابن کالا حدناد بن عبد الحمید بن جعفر جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بیان کیا محمد بن عامر بن آتا نے اور محمد بن عامر بن آتا کہتے ہیں کہ سمع تو ابا ہم سہی کہ میں نے سنا کہ ابو ہم جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ جو ہیں محمد ابن عامر ابن آتا کون محمد ابن عامر ابن آتا جو کہ عبد الحمید بن جعفر کے استاد ہیں ان کی سماعت ابو حمید صحدی رضی اللہ عنہ سے ثابت نہیں ہے تو جو عبد الحمید بن جعفر کے استاد ہیں کون محمد ابن عامر ابن آتا ان کا سماع ابو حمید سعاد رضی اللہ عنہ سے نہیں ہے بلکہ ان کے بیچ میں یعنی محمد ابن عامر ابن عطا اور ابو حمید چاجر رضی اللہ تعالیٰ کے بیچ میں ایک اور راوی بھی ہیں مشہور راوی جس کا تذکرہ اللہ آپ کا بھلا کرے امام تحابی رحمۃ اللہ نے آگے چل کر باب و صفت الجلو صفصلاب کے اندر ذکر کریں گے وہ آگے خود ذکر کر رہے ہیں امام تحابی رحمۃ اللہ علیہ کہ میں دوبارہ اس حدیث کو تمہارے سامنے لے کر آؤں گا باب ال جلو صفصلاب کے اندر اس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ اس روایت کے اندر خود محمد ابن النعطا کا سماع ابو مت سا سے ثابت نہیں ہے ان کے بیچ میں ایک مشہور راوی ہے اس وجہ سے یہ روایت بھی قابل استعلال نہیں رہے گی تو دو طریقے ہو گئے قابل صلاح نہ ہونے کے نمبر ایک یہ کہ اس راوی اس, اس روایت کے جو راوی ہیں ان میں عبد الحمید عبد الحمید بن جعفر ہیں وہ ضعیف راوی ہیں نمبر دو اس صنعت کے اندر جو عبد الحمید بن جعفر کے جو استاد ہیں محمد ابن ابن ابو حمید یعنی سما خود حرت ابو حمد سعادی سے نہیں ہے بلکہ ان کے بیچ میں ایک اور راوی ہے جو کہ کیا ہے مجبور ہیں تو اس وجہ سے بھی یہ روایت قابل استدلال نہیں رہے گی دو باتیں اس کے بعد تیسری بات ہے وہ حدیثی ف... فلی اچھا جی عبد الحمید بن جعفر کے جو عبد الحمید بن جعفر ہیں یہاں پر اس صنعت کے اندر ان کے کئی سارے شاگرد ہیں مختلف شاگرد جبکہ ایک شاگرد جنہوں نے اس روایت کو ذکر کیا ہے وہ کون ہیں حدرد حد ابو آسم ابو عاصم ابو آصم شاگرد ہیں عبد الحمید بن جعفر کے اس روایت کے اندر جو ابو حمید ساحلی کی روایت ہے آپ نے باپ کے شروع میں پڑھی تو ابو عاصم کے علاوہ اور بھی کئی سارے شاگرد ہیں عبد الحمید بن جعفر کے ان میں ایک یحیہ ابن سعید ابن قطان ہیں حشین ابن بشیر ہیں اور ان کے علاوہ اور بھی کئی سارے حضرات ہیں جب کہ عبد الحمید بن جعفر جو کہ خود ایک ضعیف رائے ہے لیکن ان کے بقیہ میں یحییٰ بن سعید بن قطان شیم ابن بشیر ان حضرات نے جو ذکر کیا ہے اس روایت کو ان کی روایات میں ان الفاظ کا اضافہ نہیں ہے کہ جس میں انہوں نے کہا ہو کہ بقیہ صحابہ کرام اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے سب نے ان کو یہ کہا کہ صدق تھا کہ آپ نے ٹھیک کہا یعنی جنہوں نے رفع فین کا تذکرہ کیا جب وہ حمید صاحبن ہیں تو کیا بقیہ صحابہ نے ایسے کہا کہ اسدختہ تو یہ والے جو الفاظ ہیں اسدقتہ کے یہ صرف اور صرف کس کے ہیں صرف اور صرف ابو عاصم کے ہیں صرف اور صرف ابو عاصم جبکہ دوسرے جو شاگرد ہیں عبد الحمید بن جعفر کے انہوں نے اس ان الفاظ کا تذکرہ بالکل بھی نہیں کیا کہ ان کی احادیث جو ہیں اس میں یہ الفاظ نہیں ہیں کہ بقیہ صحابہ نے ابو حمید سعدی کو یہ کہا ہو کہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا یہ تبھی میری باتیں آپ کو سمجھ میں آ رہی ہوں گی کہ جب کہ آپ ابو حمید صاحب رضی اللہ تعالیٰ کی جو حدیث ہے اس کو اپنے سامنے رکھیں گے اس کی صنعت ٹھیک ہے جی تو یہ تین جواب ہیں سب سے پہلے یہ کہ عبد الحمید بن جعفر ضعیف راوی ہیں نمبر دو یہ کہ عبد الحمید بن جعفر کا جو استاد ہیں محمد ابن عطا وہ جو ہیں محمد ابن عمر ابن عقا ان کا سما ابو حمید صاحبی سے ثابت نہیں ہے اور نمبر تین یہ کہ ان کے جو شاگرد ہیں یعنی حمید ابن حمایت کے جو شاگرد ہیں وہ ابو عاصم کے علاوہ اور بھی ہیں اور شاگردوں نے کہیں پر بھی صحابہ کرام کا یہ جملہ کہیں نہیں کہا کا کہ پکالو جمیان صدا یہ صرف اور صرف کس نے کہا ہے ابو عاصم نے کہا ہے لہٰذا اس وجہ سے بھی اس کا اعتبار نہیں ہوگا اس اضافے کا صحیح بات یہ ہے کہ والی اتنی بھی حدیث ہیں ان میں کیا ہے؟ کہیں نہ کہ کہیں پایا جاتا ہے اس کے تین جواب تردید کے حدیث یعنی ابو حمایت کے جو نقالِ حدیث ہیں محدثین انہوں نے کیا ہے ضعیف قرار دے دیا عبدالحمید کو فلاح یقین و نبی، حجر نہیں قرار دیتے فقیر بھائی فی مثل تو کہتے ہیں کہ جب وہ خود اس کو حجت نہیں قرار دیتے اس طرح کی حدیث کو وقعی بہی افطر جو نبی ہی فیمس لہٰذا اس طرح کے مسئلے میں کیسے وہ ان کی حدیث حدیث سے استدلال کر سکتے ہیں ایک جواب یہاں سے نمبر دو یعنی جو رد کرنے کی جو وجوہات ہیں دوسری وجہ یہاں سے ذکر کر رہے ہیں وہ مہاز علیکہ فائن محمد اب نام ربن آتا ہے کون محمد ابن عامر ابن اعطا جو ہیں انہوں نے اس حدیث کو ابو حمد کی ان سے بھی اس روایت کو نہیں سنا کس نے محمد ابن عمر ابن اعطا نے جو کہ عبد الحمید بن جعفر کے استاد ہے بینا مجہ ان دونوں کے بیچ یعنی وہ حمد سایدی اور محمد ابن عامر ابن آتا کے بیچ میں ایک مجھور راوی ہے خالد نے ہو آن ان کسی آدمی سے کا امام تحافی کہتے کہ میں تمہیں یاد دلاؤں گا پھر باب ال جلوس سے پھر صلاحیت ان شاء اللہ تعالیٰ اس حدیث کی سرحد آگے لے کے آؤں گا اس باب میں باب الجلوس کے اندر پھر وہاں پر آپ کو پتا چلے گا تو پتا یہ چلا کہ عبد الحمید بن جعفر کے جو استاد ہیں ان کا سماع خود ابو حمید رضی اللہ تعالیٰ سے ثابت نہیں ہے تیسری وجہ تردیق و حدیث و اب یہاں حاصم اللہ عبدالحمید حاضہ ففی فقال و جمیعان یہ جو روایت ابر ابو حمد سایدی گزری ہے اس میں ابو عاصم جو ہیں وہ نقل کرتے ہیں عبد الحمید بن جعفر سے تو اس روایت میں کیا موجود ہے فقال و جمیعان صدقتہ کہ سب صحابہ نے بقیہ جتنے بھی صحابہ موجود تھے انہوں نے کیا کہا کہ آپ نے سچ کہا اس روایت میں تو یہ موجود ہے لیکن فلحی لیکن یہ جو جملہ ہے کہ صدق تھا اس جملے کا اضافہ فلحی سقول رزالے کا احد الغیر آصم ابو عاصم کے علاوہ کسی نے بھی اس کا تذکرہ نہیں کیا دیکھیے کالا حدنا کالا قواردِ حضرات نے ذکر کیا بسنا دھیی ورم یقولہ لیکن دونوں نے ذکر نہیں کیا یہ انہوں نے ذکر نہیں کیا وہاں قدا روا مغیر عبدالحمید مقدہ کرنا پھی باب الجلوس فیصلات باب الجلوس فیصلات میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دونوں دو حضرات نقل کرنے والے ہیں ایک یہ ابن سید القطان ہیں اور اسی طریقے سے یہ جو آثار ہم نے واضح کیے ہیں جو روایات یہ واضح کرتی و کش و کہ جو ان کی ان احادیث کی حقیقتوں پر جو واقفیت پائی ہے وقش فا مخار اور ان کی سندوں کو جو کھول کھول کر بیان کیا ہے مخار مطلب صنعت اللہ تر کر رفرک وجہ حاضر مگر یہ کہ ان کا کوئی اور مقصد نہیں تھا مگر صرف اور صرف کیا کہ رفا یہ نہیں ہے کس میں رکو کرو اللہ ترک رکھ پھر رکو مگر یہ مقصد تھا صرف اور صرف کیا کہ ترک رکھا رکو ہے فہذ ہوا جو حضرت باپ بس یہی وجہ ہے اس باب کی منتری اثار کے طریقے سے ابو جافر ابو جافر کا فما پما عارت تو منظر کا تذریفہ ہاں وزیر کہ ہم نے جو ان روایات کے اندر جو مخالفین نے یعنی جو نے رفع یہ دین ہیں انہوں نے جن جن روایات سے استعلال کیا ہے ہم نے اس میں کئی سارے آزاد کو ضعیف قرار دے دیا ہے. کسی آ, کسی پر ذوق کا جو ہم نے حکم لگایا ہے تمام تحابی کہتے ہیں مجھے کوئی شوق نہیں ہے کہ میں کسی اہل علم میں سے کسی کو ضعیف قرار دے دوں یا کسی کو اعلیٰ قرار دے دوں لیکن ہمارا مقصد کیا ہے صرف اور صرف حق کو بیان کرنا اور واضح کرنا کہتے ہیں کہ جس جس کو اگر میں نے کہیں پر ضعیفی قرار دے دیا ہے تو وہ کس وجہ سے تھا صرف وضاحت کرنا مقصد تھا کہ ان لوگوں کے ہی مخالفین کے خود ہی ایسے بنائے ہوئے اصول ہیں کہ جو خود وہ خود ہی ان پر کیا ہیں عمل پیرا نہیں ہیں لے خود ہی اپنے بنائے ہوئے اصول کے جس وجہ سے وہ راوی کو یا حدیث کو ضعیف کہتے ہیں اس طرح کی ہی روایت سے روایات کو لے کر ہمارے خلاف استدلال کرنا یہ کہاں درست ہے کہتے میں نے بالکل بھی ایسا کچھ بھی ارادہ نہیں کیا میں نے تو صرف اور صرف متحقابل کا ظلم کو بیان کیا ہے جو اس نے ہم پر کیا مطلب کیسا ظلم یہ کہ جو روایتیں خود ان کے نزدیک بھی جن وجوہات کی وجہ سے روایت کا قلعے سے لال نہیں رہتی وجوہات کے پائے جانے کے باوجود بھی وہ روایات ہمارے مقابل میں اور مخالف میں کیا ہے رکھی گئیں یہ ہے یعنی مد مقابل کا ظلم کہتے میں نے اس کو کیا کیا بیان کیا وام من طریق نظر آگے ہے دلیے عقلی اور پھر آخر میں